الحمد للہ وقفاء والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم صاحب ہدایہ کا انداز تحریر و تعلیف پڑھ رہے تھے جن میں سے پانچ ہم پڑھ چکے ہیں جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں احتقال رضی اللہ عنہ کے مطلق دوسرا مختار مذہب کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں تیسرا یہ تھا کہ بمات اللہ سے گزشت آیات کی طرف اشارہ ہوتا ہے بیمار وبینا سے گزشتہ احادیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے بیمار ذکرنا سے دلیل عقلی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی آیات احادیث دلائل عقلیہ ان سب کی طرف بیمہ لما بینا سے اشارہ کر دیتے ہیں اور آگے چلتے چلے جاتے ہیں نمبر پانچ پہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی مسئلے کی اگر دلیل عقلی ذکر کرنی ہو ورنہ تو دلیل نقلی ہوگی کہ حدیث میں آیا ہے قرآن میں یہ دلیل نقلی ہوتی ہے آج ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ عقلیہ اور نقلیاں کیا تھا تو, تو نقلیاں یعنی علوم علمیا قرآن و حدیث کلاتے ہیں نقل و نقل ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اقلیت یہ ہے کہ اس کے بعد جو علوم علمون ہے وہ علوم اخلیا ہی کہ فلسفہ ہے وغیرہ, وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ علوم علومیہ لاتے ہیں تو اگر کسی مسئلے کی دہلیل آخری ذکر کرتے ہیں تو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں فقہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں ول فک ہوفی ہے قزا ول ٹھیک یہ ہم پانچ پڑھ چکے تھے آج کا سبق نمبر چھ سے کبھی کبھی صاحب ہدایا ذکر کرتے ہو جو کہ وفی الصل کہہ دیتے ہیں وفیل ال الآخری آگے بات کہتے ٹھیک ہو گیا آگے کہتے چلے جاتے ہیں تو اصل سے کیا مراد ہوگا اصل سے مراد امام محمد رحم اللہ کی کتاب مبسود یاد رکھیے گا کہ مبسوط بہت زیادہ ہیں مبسود سرخصی ہے اچھا مبسود شیبانی محمد رحم اللہ کے مبسوط ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری کتابیں مقصود کے نام سے لکھی گئی ہیں لیکن کیا جب الاصل کہیں گے صاحب ہدایات اس سے مراد کیا ہوگا امام محمد رحم اللہ کی کتاب مبسوط مراد ہوگی ٹھیک جب الاصل کہیں گے تو جی نمبر چھ پہ یہی ہے کہ الصل جب کہا جائے گا تو اس سے مراد امام محمد رحم اللہ کی کتاب مبسوط جی مشہور یہی ہے بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ فیل مبسوط ہیں تو مرادیں اور اب مبسوط بہت مشہور ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ بھی بھی مطلب تو وہ بھی سمجھے جاتی ہے بارہ ساتھ, ساتھ اگر نہ ہو کسی متن شرح میں تو اس کی سراہد مل جاتی ہے خیر نمبر سات تو نمبر چھ پہ اصل جب کہا جائے تو محمد رحم اللہ کی مبسوط مراد ہوگی نمبر سات جب الکتاب کہا جائے وفیل کتاب یا وفیل مختصر تو اس سے مراد مختصر القدوری ہوگی کیا جب الکتاب کہا جائے یا المختصر کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہوگا مختصر القدوری کہ وہ بات مختصر قدوری کی ہے یا مختصر القدوری میں وہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے الکتاب یا المختصر البتہ بعض الراہ نے بعض مواقع پر الکتاب کی تفسیر جامع سریر سے بھی کی ہے بعض مواقع پر ٹھیک ہے نا کہیں کہیں پر سراحت ہے اس لیے تو کتاب اور المختصر سے مراد مختصر القدوری ہی ہوگی البتہ بعض مواقع پر بعض الراح کہتے ہیں کہ وہاں پر الکتاب کی تفسیر کیا ہے جامع شریر سے کہ وہ بھارت جامع سریر کی ہے مختصر القدوری کی نہیں ہے نمبر چھ الاصل سے مراد رخسی نمبر سات الکتاب اور المختصر سے مراد مختصر قدوری لیکن بعض مواقع پر الکتاب سے مراد جامر جی نمبر آٹھ صاحب ہدایات جب قالہ کہہ کر کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں یعنی مسئلہ ذکر کرنے سے پہلے جب قالہ کہتے ہیں قالا کہہ کر اس کے بعد جب مسئلہ ذکر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مسئلہ جامع صغیر کا ہے یا وہ مسئلہ مختصر القدوری کا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا جامع صغیر کا یا کس کا مختصر القدوری کا جب قالا کہہ کر مسئلہ ذکر کیا جائے گا تو سمجھ سمجھ یہ جانا چاہیے کہ یہ یا تو جامع صغیر کا مسئلہ ہے یا کیا ہے مختصر القدوری کا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ کلی نہیں ہے. کیونکہ بعض مواقع ایسے بھی ہیں کہ وہاں پر صاحب ہدایت نے کالا تو کہہ کر مسئلہ ذکر کیا ہے لیکن وہ عبارات یا وہ مسئلہ نہیں تو جامع صغیر میں ہے نہیں تو مختصر القدوری میں ہے میں دیکھ رہا تھا آج شاید کوئی شرط ہی ہدایہ کی اس میں لکھا تھا کہ ایک کتاب القرار کے اندر ہے ایک مسئلہ کچھ عبارت اور ایک باب یوجب الحد تو ان مواقع پر کچھ مسائل ہیں وہاں پر کالا بھی کہا ایسا ہے صاحب ہدایہ نے لیکن نہ تو وہ اخبارات جامع صغیر کی ہیں نہ مختصر القدوری کی ہیں لہذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے البتہ قاعدہ اکثریہ ضرور ہے تو قالہ کہہ کر جب بھی مسئلہ ذکر کریں گے یا تو وہ مسئلہ جامع صغیر کا ہوگا یا المختصر القدوری کا ہوگا لیکن بعض مواقع پر نہیں تو جامع صغیر کا ہوتا ہے نہ ہی قدوری کا ہوتا ہے اکا دوکا جگہ ہیں ورنہ یہ ایک قاعدہ اکثریہ یہی نمبر آٹھ بھی ہو گیا نمبر نو جب صاحب ہدایہ ایند فلاں کہہ دیں آگے کسی کا نام ذکر کر دیں ایند شافی این الاحناف حناف الحنابلہ حنابلہ المالکیہ وغیرہ وغیرہ اندہ کہہ کر جب ذکر کریں گے تو اس کا مسلب اس کا مطلب ہوگا کہ یہ فلاں کا مذہب ہے مسلک ہے اس کا مذہب ہے یہ لیکن جب آن فلاں کہہ دیں عن الشافی آنل مالک عن عن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مسئلے کی ایک روایت ہے ایک ہوتا ہے مذہب اور ایک ہوتا ہے روایت مثلا احناف کا ایک مذہب ہوتا ہے راج مذہب ہوتا ہے لیکن سے کئی سارے اقوال ہوتے ہیں یہ بھی قول ہے یہ بھی قول ہے، قول ہے، مختلف اقبال بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہن سے کرتے ہیں سے جب تعبیر کیا جائے تو اس کا مطلب کسی سے روایت ہے جب ان فلاں کا جائے لیکن جب آئندہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ فلاں کا مذہب ہے ٹھیک ہے مذہب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آئندہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں الفاظ سبھی بات سمجھ میں کیا و تخریج قدا جب صاحب تخریج و قدا کہتے ہیں تو اس سے مراد صاحب ہدایا کی اپنی تخریج ہوتی ہے تخریج جانتے ہیں تخریج کس کو کہتے ہیں جی تخریج جانتے ہیں تخریج اتنا بتا دیں جانتے ہیں یا نہیں اچھا نہیں اچھا تخریج یہ ہوتا ہے کہ ریفرنس حوالہ ٹھیک ہے نا کسی چیز کا مثلا ایک حدیث ہے کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے مثلا کوئی بھی حدیث ہاں کیا ہے اللہ فیاب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک بندہ دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ حدیث کے الفاظ میں نے بتا دیے قولو علیہ السلام واللہ العبد ما کان العبد آخی. ارے بھائی یہ حدیث ہے کہاں پر بخاری میں ہے مسلم میں ہے تبرانی میں ہے ابو ابود میں ہے ترمزی میں ہے کہاں پر ہے کون سا باب میں ہے کس صفحے پر ہے اب جب اس کو نکالیں گے ہم کہ کون سی کتاب میں کون سے پیج پر کون سے باب میں تو یہ اس کی تخریج چلاتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پیج پر اگر کوئی حدیث لکھ کر دیتے ہیں اس کی تخریج کرو اس کا مطلب کیا ہوگا آپ نے اس کو کتابوں سے نکالنا ہے کہ کون کون سی کتابوں میں کو ہیں تخریج آئی بات سمجھ ہاں جب ہم نے تخاصص کیا تھا تو تخصص میں ہوتا یہ ہے کہ مقالہ لکھواتے ہیں کسی بھی فن پر مطلب کسی بھی کسی بھی موضوع پر علم کے لیے بھی ہوتا ہے اور ان کو موضوعات ملتے ہیں تو ہمارے سال ایسا ہوا کہ حضرات نے کہا کہ جی اس سال میں نہیں لکھیں تو ہر علم کو طاولہ فتوا دیں گے گزشتہ حضرات کے لکھے ہوئے تو ان کی وہ تخریج کریں گے اب وہ فتوا کیا ہوتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے سوال فلاں, فلاں فلاں جواب بس سمپل جواب یس yes, نو no, جائزے ہے, ناجائز ارے بھائی کہاں سے ناجائز ہے اب اس کے لیے حوالہ تو سو فتوا دیے تھے تخریج کے لیے اس کا مطلب ان کے حوالہ جات نکالنے کہ وہ مسئلہ کہاں سے لکھا ہے ارے بھائی کیوں ناجائز ہے اس کے دلی قرآن سے ہے حدیث سے ہے فقہ سے ہے کہیں سے ٹھیک تو یہ ہوتی ہے تخریج تو جب صاحب ہدایہ کہیں گے وہ تخریج و قضا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صاحب ہدایت کی ذاتی تخریج صاحب ہدایہ خود اس کی تخریج کریں گے کہ یہ مسئلہ میں نے فلاں جگہ سے لیا ہے فلاں کتاب سے لیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اگر وہ تخری و, و قضا سے کوئی اور مراد ہوگا تو وہاں پر صاحب ہدایات وہاں پر سراہد کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی تخریج ٹھیک ہے نا سرحد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں لیکن مجھے متلقن جب کہ وہ تخریج و کہ اس مسئلے میں اس کی تخریج یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ خود صاحب ہدایات نے وہ تلاش اور تتبوں کے بعد وہ حوالہ نکالا ہے ٹھیک ہے نا وہ تخریج و قضا جب کہ ورنہ اگر کسی اور کی تخریج ہوگی تو وہاں پر سراہت ہوگی اشرت ان کا ملا آج ہم نے نمبر 6 سے پڑھا ہے نمبر 6 میں نے بتایا آپ کو الاصل صاحبہ جہاں پر وہ اسلح کے ہیں یا الاصل کہیں تو اس سے مراد کیا ہوگا مفسوط شیبانی امام محمد رحم اللہ کی مفسود ٹھیک نمبر سات الکتاب یا المختصر کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا مختصر القدوری ٹھیک البتہ بعض مقامات پر بادشر شرح نے الکتاب کی تفصیل جامع صغیر سے بھی کی ہے بعض مقامات پر نمبر آٹھ جب کالا کہہ کر کوئی مسئلہ ذکر کریں گے تو اس کا مطلب کہ وہ مسئلہ یا تو جامع سغیر میں ہے یا مختصر القدوری میں ہے البتہ یہ قاعدہ اکثری ہے قاعدہ کلیہ نہیں ہے کیونکہ بعض مقامات پر قالا کہہ کہ مسئلہ ذکر کیا ہے نہیں تو وہ عبارت جامعہ سغیر کی ہے نہیں مختصر القدوری کی ہے نمبر نو جب عند فلاں کہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ فلاں کا مذہب بتا رہے ہیں اور جب آن فلاں تو اس کا مطلب یہ فلاں سے ایک روایت بتا رہے ہیں نمبر دس و تخریج و کزا ہیں تو صاحب کی ذاتی تخریج البتہ کسی اور کی تخریج تو وہاں پر کیا کرتے ہیں سراحت کرتے ہیں یہ تھے جی آپ کو دس کیا ہے طرز انداز و طرز تحریر و تعلیف جو آپ کو بتائے یہ آپ کے لیے کام آئیں گے انشاءاللہ پڑھنے میں اور جہاں آئیں گے یہ تو پوچھوں گا بھی انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اچھا جی اب یہ ہے کہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ ہدایا ایک ہدایہ ہدایت طرح ہے اس کے لیے ایک شرح کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آسان بنانے کے لیے اس کو مزید کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے اگر کسی کو الکفایہ مل جائے تو کیا بات ہے کہ وہ الکفایہ دیکھتا رہے پھر خود صاحب ہدایہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس کو توالت مطلوب ہو تو الکفایہ دیکھے وہ کفایات المنت ہی جو اسی سے زائد جلدوں پر مشتمل ہو گئی تھی صاحب ہدایہ سے پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ تو بہت لمبی ہو گئی ہے لوگ تو پڑھیں گے نہیں دو سالوں کے لوگ جو ہدایہ کو مختصر کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو کہاں سے پڑھیں گے اس لیے انہوں نے پھر کیا ہے اختصار کیا تھا تو خیر بہرحال اس کے لیے اگر آپ لوگ یہ ہے کہ دیکھنا چاہیں تو سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بہتر فتح القدیر اس سے بڑھ کرنا اس کی کوئی شرح ہے اور نہ ہی اس, اس سے زیادہ آپ کو کہیں کمال ملے گا فتح القدیر علامہ ابن حمام کی کمال کی کتاب ہے آپ کی عربی بھی اچھی ہوگی آپ جیسے جیسے اس کو پڑھیں گے آسان اور بالکل عام فہم عربی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ فتح القدیر کو دیکھتے رہا کریں ایک ایک سبق کے بعد آپ اگر دیکھ لیا کریں یا سبق میں آنے سے پہلے دیکھ لیں تو کیا ہی بات لیکن اگر سبق سے آنے سے پہلے نہ دیکھ سکے تو سبق کے بعد کم از کم دیکھ لیا کریں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ایک سبق ہوتا ہے مختصر سط اس میں ذرا اتنا مشکل نہیں ہوتا تو کوشش کیا کریں کہ اسی سبق کو فتح القدیر سے دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے نا تو بہت طلبات ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے وہ فارغ بھی ہو جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ فتح القدیر کیا چیز ہے ہدایہ ایک ایسی کتاب ہے کہ فتویٰ کے اندر اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے دیا جاتا ہے ہدایہ کا اور اس کے لیے پھر فتح القدیر کا حوالہ بھی لگتا ہے اچھا تو اب ایسا ہوتا تھا کہ شروع شروع میں جب تخصص شروع ہوا اور یہ وہ تو کئی شرح طلباء کو نہیں پتہ تھا کہ فتح القدیر کیا چیز ہے کہ یہ ہدایہ کی شرح ہے تو بہرحال ہدایہ کی شرح فتح القدیر عربی کے اندر آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے جی فتح القدیر ہی کو دیکھیں اسی کو اپنا سب کچھ سمجھیں اردو کی شروعات کیا ہوتی ہے اردو کی ہوتی ہے اردو آپ کی صلاحیتوں کو ضائع اور تباہ برباد کرتی ہے بس کسی کام کی نہیں ہے کوئی شرح اردو دی. سوائے اس کے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کی صلاحیتوں کو برباد کر بس ارے بھائی جو آپ وہاں پر زور لگاؤ گے اردو شرح کے اندر اردو شرح کے آپ دس پیج پڑھو گے وہ آپ کو عربی شرح کے اندر ایک لائن میں سب, سب کچھ مل جائے گا احتساط ہے نا عربی فساحت ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو آپ عربی کی دو لائن پڑھیں گے اردو کی آپ کو دس سے آ, کیا کہتے ہیں اس کو اردو کتاب کے تین سے چار پیج آپ کے حل ہو جائیں گے تو اس لیے عربی کتابوں کو ہی اپنا مراحجہ بنایا کریں اور انہی کا مطالعہ ہے تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے تو عربی تفسیر دیکھیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی کتاب ہے تو اس کا آپ کیا کریں اچھا ہاں حاشیت سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں کیا نہیں ہاشیہ تو آپ ضرور دیکھیں ہاشیہ تو سمجھیں کہ فرض عائن ہے یہ تو فرض کفایہ کے درجے میں ہے لیکن وہ فرض عائیں اشیا تو آپ ضرور دیکھیں اچھا پھر اگر کوئی ہو ایسا کہ بھائی اردو شرح بھی دیکھتا ہوں اور دیکھنے بھی چاہیے کہیں پر ضرورت بھی پڑتی ہے کہ کہیں عربی شرح سے حل نہیں ہوتا اردو شروعات کے اندر اس کی ایک اشرف الہدایہ جو کافی عرصے سے ہے ہمارے یہاں کیا نام ہے اس کا جمیل احمد سکروٹی صاحب کی ٹھیک ہے نا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اشرف الحدایا کو اسی طرح احسا الحدایا کے نام سے ہے شرح اس کی مفتی عبدالحلیم قاسمی صاحب کے نام سے ہے درلوم جو بند کے ہی حضرت ہیں مفتی عبدالحلیم الحلیم قاسمی صاحب ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرح ہے اردو کی ہی اسمار الحدایا کیا اسمار الحدایا یہ یہ بھی کوئی انڈیا کے حالے میں میں نے آج دیکھ چکی جی مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب ٹھیک ہے مولانا سمیر الدین قاسمی اسمار الحدایہ اچھی شرائط ہے بھائی اگر اردو میں دیکھیں آپ تو پھر اس کو زیادہ ترجیح کیوں اس لیے کہ اس کے اندر احادیث کو زیادہ ترجیح دی ہوئی اور احادیث لائی ہوئی ہیں اور ان کی پوری تفصیل ذکر کی ہوئی ہے بہرحال جو بھی آپ کو اچھی لگی اصم الحدایا اشرف الہدایہ اسمار الہدایہ وہ دو شرح ہیں اور فتح القدی آپ جس کو بنائیں اپنا مرجے اور اسی کو دیکھیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی بات اسمار الہدایہ Hmm, میرا خالص پوری ہے آج میں نے ویسے ویب سائٹ پہ ہی دیکھا تھا ٹھیک ہے نا اس میں تیرہ چودہ جلدی شو ہو رہی تھی تو پوری ہوگی لازمن ٹھیک ہے نا ٹھیک تو یہ آپ لوگ دیکھا کریں جب کبھی آپ کو موقع ملے فتح القدیر کو آپ لوگ اپنے مطالعے میں رکھیں ٹھیک ہے پی ڈی ایف میں اپنے پاس رکھ لیں ویسے تو میرا خیال سے مہنگی بھی ہے چھ سات کی تو ہے ویسے فتح القدیر اور اس کو دیکھا کرے سبکن سب کوشش کیا کریں برحال جتنا ممکن ہو ان شاء ہم باقاعدہ سے مقدمہ ہدایات ان اللہ منڈے کو پڑھیں گے اللہ نے حیات بخشی دوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکتیں اور مجھ سمیت آپ سب کے حامی ناصر ہوں آخر دعوانا رب مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں بالخصوص آپ سب کے لیے فام القرآن کے تحت جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ان کو ضرور ہم اپنی دواؤں کا حصہ بناتے ہیں